آپ کے رب کا عذاب یقیناً واقع ہونے والا ہے یہی وہ بات ہے جس کی اہمیت لوگوں کے ذہنوں میں بیٹھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مذکورہ مخلوقات کی قسم کھائی ہے اور کہا ہے کہ اے میرے نبی آپ کے رب کا عذاب ان لوگوں پر ضرور نازل ہوگا جو آپ کو قرآن کریم کو اور باس بادل موت کے عقیدے کو جھٹلاتے ہیں اور اس عذاب سے کوئی بھی انہیں بچا نہ سکے گا یعنی باس بادل موت اور روز قیامت برحق ہے جس دن اللہ تعالی کافروں کو جہنم کا مزہ چکھائے گا